شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اور وہ سب کا عنوان یہ ہے کہ انف کے لیے کچھ تقسیح سے اوقات نہیں ہے اور نہ سے حالات ہے تقسیم سے اوقات نہیں ہے تو پھر دن میں بھی خرچ کرو رات میں بھی خرچ کرو اور تخصیص سے حالات بھی نہیں ہے ظاہر بھی خرچ کرو چھپ کے بھی خرچ کرو آگے سمے نا تو انفاق میں نہ تقسیح سے اوقات ہے نہ سے حالات ہے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 رات دن کے نیچے کا لکھنا ہے تعمیر اوقات سروں والا لیا پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں زہر بھی خرچ کرتے ہیں حسب موقع اس کے نیچے کا لکھنا ہے تعمیم آلات فالا ہوں اس کے نیچے لکھو سمرہ نتیجہ بس واسطے ان کے ثواب ہیں ان کا نزدیک رب ان کے اور نہ ہوگا خوف ان پہ نہ وہ گے۔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 ان کی جا کے صحیح معنی کھود خرید کرو ان کے ملازمین سے حالات لو تو بتاتے ہیں یہ بھی سود ہے کوئی مزاربہ شزابہ نہیں کرتے بس فراڈ ہی فراد ہے ایس میں کرو ایز میں کسی چکر میں نہ آنا آپ اچھا جی ربا کا انجام اخروی جو لوگ کھاتے ہیں سود لا یکومون یہ انجام یخر بھی ہے نہ کھڑے ہوں گے قبروں سے نیچے لکھو بنا نہ کھڑے ہوں گے قبروں سے قیامت کے دن مگر جیسے کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص کہ خبتی بنا دے اس کو جن یہ شیطان کے نیچے جن لکھو خبتی بنا دے اس کو جن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 جو خراب قسم کے مرد ہوتے ہیں نا زانی قسم کے یا عورتیں ہیں بدماش عورتیں ہوتی ہیں اکثر مکر و قریب ہوتا ہے جن نہیں ہوتا لیکن بعض بعض کو حقیقتاً جن ہوتے بھی ہیں تو اس کے لیے میں حوالہ لکھاتا ہوں وہ اس طرح لکھاتا ہوں کہ بعض لوگ منکر ہیں وہ کہتے ہیں جن لپٹتے نہیں مولوی جھوٹ بولتے ہیں تو حوالہ لکھو خدوص المرض بے مص شیطان ثابتن بالکتاب کتاب پیدا ہونا بیماری کا ساتھ مس کرنے جن کے شیطان سے جن ہے وہ شیطان بھی جن ہے اور کیا ہے حدو صل مرض بے مس شیطان ثابتن بالکتاب کتاب تفسیر مظہری۔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 نفا تو سود تجارت برابر ہے وہ تمہاری تجارت ہے ہماری تجارت ہے ظال کا بے ہم انجام یہ اس سباب سے کو کہتے ہیں سوائے اس کے نہیں بائے بھی تو مثل سود کے ہے جو تم با کرتے ہو وہ بھی کہا ہے سود کی طرح ہم بھی نفع لیتے تم بھی نفع لیتے آگے جواب ہے رد ہا کے معنی واہ بے بحر مرباہ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 الال کرام کر دیتی کر دی. اپنی طرف سے شامل کرتے ہو ف من جاہو بیان مستفیدین دین فائدہ کون حاصل کرے گا پر وہ شخص کے آگی اس سے پہ نصیحت اس کے رب کی طرف سے فن تھا پس رک گیا تو فلاح پس جائز ہے اس کے دانت لیے دانت جو, دانت جو گزر چکا جو پہلے گزر چکا اس کے لیے وہ جائز ہے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 یہ فلا ماسل ان کے لیے ہے کفار کے لیے ہے یا حرمت سے پہلے جنہوں نے کھایا تھا آگے ہے ومن آدا اور وہ شاس کے او کرے آدھا کے اوپر ہاشا لکھو عود کرے اسی قول و فعل کی طرف یہ معنی لکھو گے تو آگے مطلب سمجھ آئے گا وہ شاس کے عد کرے کیا معنی؟ ع کرے اسی قول اور فعل دونوں کی طرف قول اور فعل دونوں کی طرف عد کرے بس یہی لوگ ہیں اصحاب النار دوزخی اور وہ دوزہ کے اندر ہمیشہ رہیں گے یہ میں نے ایک سوال ہوتا تھا اس کا جواب دے دیا شبھ یہ ہوتا تھا کہ سود کا کھانا حرام ہے یا کفر ہے آرام ہے نا تو جو سود کھاتے ہو تو گناہ گار ہے کافر تو نہیں ہوتا ادھر کیا لکھا ہے کہ سود خار ہمیشہ جاننے میں جائیں گے تو میں اس شعبوں کا جواب دے چکا ہوں کیا دیا جو اود کرے فیل کی طرح بھی اور ہاں سود کھائے صحیح اور ساتھ ساتھ یوں کہے کہ ان نمل بے ہو کہ بے اور سود کیا ہیں برابر ہیں تو سود کو حلال سمجھا نہیں تو یہ کلمہ کیا ہے وہ کفر کا کلمہ ہے سود کو حلال سمجھ کے کھا رہا ہے کافر بن جا ہے اس کے ساتھ اس لیے میں نے لکھا ہے تاکہ ہم ہمفیہ خالد مرتب ہو جائے یم حق اللہ پہلے سود کا انجام عفر بھی تھا اب سود کا انجام دنیا بھی لکھو یم حق اللہ عربہ سود کا انجام دنیا بھی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 کہ بالکل کنگال بن گئے کنگال مفلس بن گئے جن کو دیوالیہ کہتے ہیں دیوالیہ نکال گیا کاروبار کے ساتھ اللہ مٹا دیتے ہیں بلب اللہ کفار رسیم اور اللہ تعالیٰ نئی محبت رکھتے ہر کفار کے ساتھ کافر کے ساتھ کفار کا مانا لکھو مقیم الالقف رکھ یہ کفار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 عصیم ہے تو دو لفظ اس لیے لائے کپار کے نیچے لکھو مستحل حلال سمجھنے والا کپار کے نیچے مستحل حلال سمجھنے والا کیا ہے جی کپار ہے اور اسیم کے نیچے لکھو مرتکب صرف کھانے والا گناہ ہے میرے محترام کفار کے انجام کے بعد اب مومنین کے لیے بشارت ہے ان الزین ہاں منو بشارت. بے شک جو لوگ ایمان لائے یعنی عقائد ان کے درست میں صالحات امار درست وا کام صلاح خصوصاً اعمال میں سے قائم کرتے رہے نماز کو دیتے رہے زکات کو سود نہیں کھایا بلکہ زکات دی لاہم اجرم ثمرہ ان کا ثمرہ یہ ہے ان کے لیے ان کا ثواب ہے رب اور نہ خوف ہوگا ان پہ نہملات ہوگے یا منتمبی ہے مومنین بھائی کافر نے جو کوفر کی حالت کے اندر سود کھایا وہ تو اس کو معاف ہے مسلمان لیکن مومن کے لیے یہی حکم ہے مومن کے لیے یہی حکم ہے اے کہ سود جو کھاتا رہا نا وہ کیا کر دے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 دفاتر کے اندر بند ہوٹلوں کے اندر بند ضیافتوں کے اندر بند ہماری آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ کے تھے کہ اللہ تم نے ایک عالم دین کو کھڑا کیا ہے اظار حالت کے اندر کیا فرما رہے ہیں کہ شراب بند جتنا ہو سکا ہوگا وہ کرتے بھٹو مرحوم نے کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں صوبہ سرحد کے اندر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 سود خوروں کے لیے کہا ہے اعلان جنگ ہے پس گر نہ کیا تم نے رکے نہیں سود سے فاض پس اعلان سن لو ہر بن بڑی جنگ کا یہ نکرا برائے کیا ہے جی تنقیر برائے تعظیم ہے پس اعلان سن لو بڑی جنگ کا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اور اگر توبہ کر لو تو اچھی بات ہے پس واسطے تمہارے اصل اموال ہوں گے راس المال اس کو کہتے ہیں اصل کیا کہتے ہیں راسلما رسول نہ لو لا تظلمون اب تظلمون اس قانون کے بعد نہ تم ظلم کرو گے کسی پہ سود کھاؤ اور نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا تم پہ ظلم, تم پہ ظلم کیسے کہ تمہارا راس المال بھی کھا جائیں لوگ ایسے نہیں ہوگا نہ تم ظالم بنو گے نہ تم کا مضموم بنو گے میرے ایک شاگرد ہیں دنیا دار ہیں اور رہی معیار خامی کمپیوٹر کے بڑے ماہر ہیں انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ استاد جی میں ایک مکان بیچ رہا تھا تو ایک آدمی مجھے پتہ نہیں دس ہزار کہا یا بیس ہزار کہا پیشگی دے گیا مکان کی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 کھڑکائی وہ باہر نکلا شرمسار ہو کے نکلا تو ان کے غلطی تھی نا اس کی پھر گیا سے تو اس نے کہا کہ بھائی یہ اپنے پیسے لے دس بیس ہزار اب اس کا منہ دیکھے کہ وہ یہ کیا ہمارا تو دستور ہی نہیں پیچ واپس کریں الٹا میں تو مجرم تھا اس سے پھر گیا تھا اپنا تجارت سے قصور بھی میرا پیسے اس نے کہا بھی میرے استاد رہتے ہیں ظاہر پیر میں انہوں نے مجھے حکم کیا کہ پیسے گھر پہنچ گئی ہاں ایسے استاد کی تو زیارت کرنی چاہیے <laughs> پیسے بھی گھر پہنچا دیتا ہے اسی طرح ایک اور مسئلہ بنا یہ تو دس بیس ہزار کا۔ وہ بیس لاکھ کا تھا کتنی تو الحمدللہ وہ بھی ہمارے ذریعے واپس بیس لاکھ بھی کون واپس کرتا ہے لیکن اللہ کا کرم ہے نیت صحیح ہو نا؟ اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں با انکان زو اسراتین اچھا جی وجوب امہال مفلس مفلس کو محلت دو یہ واجب ہے وجوب امہال مفلس جو تنگ داست ہو نا مفلس ہو تو اس کو کیا دینی چاہیے محلت دینی چاہیے یہ واجب ہے ضروری ہے تو یہ فرمایا کہ آپ ایک آدمی کو قرض دیتے ہیں سمجھے جی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 جتنی زیادہ محلت دیتے جاؤ گے ضرب دیتے جاؤ اتنی تنگ داست بابا یہ کانا تاما ہے سمجھے اس کا فائل ہے مقبول نہیں ہے اور اگر ہے مدیون صاحب تنگی کا مفت اس کو محلت دینی ہے کہاں داخلہ محسور میں نا آسودگی تاک اچھا آسودگی کا مہلت دوں اور اگر آپ کو پتہ چلا ہے کہ بالکل ہی تنگ دست ہے کیا بالکل ہی تنگ دست ہے تو پھر آپ کیا کر دیں معاف کر دیں میرے ایک ساتھی پتہ نہیں پانچ ہزار روپیہ یا کوئی لے گیا مجھ سے بتا اور قرض کے سمجھے تو پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گیا ہے تو میں نے پہلے اللہ کو گواہ کیا کہ اے اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا پھر ساتھیوں کو بھی گواہ کر دیا میں نے کہا میری طرف سے تو اس کو گرفت نہ ہونی چاہیے تو صدقہ کار جو تو کیا ہے بہت ہی اچھا ہے ون تو صدقو صدقہ صدق کرنا تمہارا بہتر ہے اگر ہو تم جانتے بد کو یا من تخویف اخروی آخرت کا ڈرا اور ڈرو تم اس دن سے کہ لوٹاؤ جاؤ گے بیچ اس کے طرف اللہ کے پھر پورا کیا جائے گا ہر نفس جزا ماں کا خبر یا حس مزاق کا کیا کرو گے کہ قیامت کے دن اعمال کا بدلہ ملے گا خود امال ملیں گے بدلہ پھر پورا دیا جائے گا ہر نف بدلہ اس کا کیا اور وہ نفظوں میں کیے جائیں گے میرے محترم یہ درمیان میں جہاد کا بیان بھی آتا رہا اور یہ انفاق کا بیان کتنی بار ہے ابھی تفصیل چھٹی دفعہ ہے نا بالکل بھی تفصیل ہے کافی تفصیل اب یہ تتمہ ہے امور انتظامیہ کا پہلے سے امور انتظامیہ چلے آ رہے تھے نا تو لکھو تتمہ امور انتظامیہ یہ حادثے پہ لکھ لو تتمہ امور انتظامیہ درمیان میں لکھ لو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 اس کی کوئی ضرورت نہیں لکھنے کی دین کا معاملہ ہو تو لکھا جاتا ہے کسی سے آپ چیز ادھار پہ لیتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں مہینے دو کے باوجود ہاں تو تاریخ باقاعدہ لکھی جاتی ہے اس کے لیے گواہ بھی ہوتے ہیں ایسے میں پلان تاریخ میں ادا کروں گا فلاں چیز لی ہے اتنے پیسے میں لی ہے آپ اگر خود لکھنا جانتے ہیں تو آپ لکھ دیں آپ نہیں لکھنا جانتے تو کسی کاتب سے لکھوا دیں کاتے ہوتے ہیں ملتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں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 حکم نمبر ایک استحباب لکھو اس کو اور چاہیے لکھے درمیان تمہارے کاتب ساتھ انصاف تھے بلا یا با کاتب ان حکم نمبر دو اور نہ انکار کرے کاتب لکھنے سے ان یک تو با مستر ہے ان مستریا نہ انکار کرے کاتب لکھنے سے ایک کما جو ہے نا ایک کافتالی لیا ہے لیما المباللہ کاف لام تعلیم کے معنی ہے کما کمان کیا کرو گے لے ماں باوجہ اس کے سکھایا اس کو اللہ تعالیٰ نے پس چاہیے لکھے یہ کتنے حکم آ جی دو حکم آ گئے لکھنا چاہیے اور کاتب عدل کے ساتھ لکھے اچھا جی اور چاہیے املا کرائے حکم نمبر تین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 کہ جس کے اوپر حق ہے قرضہ ہے صفی ہن صفیح کا معنی خفیف العقل کیا مجنو دیوانہ صفی ہے دیوانہ ہے خفیف العقل ہے او ضعیفن یا کمزور ہے کمزور کے نیچے کو بوڑھا یا بچہ تو بہت بوڑھا ہوتا ہے نا وہ بھی اچھی طریقے پہ بول نہیں سکتا بہت بوڑھا یا بچہ ہے چھوٹا بچہ یتیم بچوں کے لیے لیتے نہیں مکان شکان او لاجستی طاقت رکھتا یہ کہیں ملا کرے گونگا لاجستیوں کے نیچے کا لکھو گونگا یا غیر زبان یا کیا, کیا؟ جنید او اس کی زبان اور ہے آیا ہے کہاں سے افغانستان سے اور سندھی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے جی تو ایسے نہ ہو کہ غلط ملط بن جائے حضرت مولانا احمد نور صاحب پڑھاتے تھے ادھر سجاول کے اندر سمجھے تو ایک اور آتا ہی سندھی اور آتا ہی بھیک مانگنے کے لیے تو مولوں کو کہا کہ بھیک دو پیسے انہیں کہ وہ بڑا سردار بیٹھا ہے احمد نور صاحب احمد نور صاحب آدھی سندھی بولتے تھے اور آدھی اپنا اردو بولتے تھے اس کے بعد جاؤ سودا اپنا بیک مانگنے کے اور اب گئی تو مولانا صاحب کو کہا کوئی خیرات دو تو اس نے کہا بھائی تو یہاں نہ مل دو ہے اب تو خے سندھی یہاں کیا ہو گیا اردو ہو گیا تو کہ یہاں نہ مل دو انہوں نے تو بے مان مولوی تو کہ یہاں <laughs> تو گالی دیکھ دیکھ کے مولوی گیو کرا شروع ہو کر تو آدھی سندھی آدھی اردو تو اس کے گالی شروع ہو گئی تو بھائی نے تو گالی دینی شروع کر دی کہ مول بھی ہے تو آدمی یا تو پوری سندھی بولی یا پوری اردو بولے تو ایسے غیر بولگی کے لیے میرے بڑی مشقت ہو جاتی ہے چلیے یا نہیں طاقت رکھتا یہ کہ املا کرے کون ہے جی گونگا ہے یا کیا ہے غیر زبان ہے تو املا نہیں طاقت رکھتا یہ کہ امبلا کرے وہ تو املا کرے گا اس کا کون متولی ساتھ انصاف کے واسطہ شہدو شہید رجال حکم حکم نمبر کتنی جی چار اور گواہ بھی کرو گواہ بنو دو گواہ اپنے مردوں میں سے فائل نام یقونا راج الین اگر نہ ہوں دو مرد تو ایک مرد اور دو اور نہوی ہو ذرا خیال کرو نہوی صاحبان اب فاق اگر ہاتھ ڈالیں راجو لین پہ وہ تو کیا ہے وہ منسوخ نہیں تو ادھر کیا ہے راج لالومراتین کیا ہے مرفوع ہے راجو لین کیا ہے منصوب ہے اور ہاتھ ڈالو تو معنی غلط بنتا ہے لہذا یوں مانا کرو فل یہاں عبارت مقدر ہے اگر نہ ہوں دو مرد فل یوستہد راجو پاس چاہیے گواہ بنایا جائے تو راجو لون نئے پل کس کا بنے گا فل یوستہد کا بنے گا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 ایسے دوسری عورت ہونی چاہیے تاکہ وہ بھول جائے تو اس کو یاد دلائے حکمت تعدد نساء انتظل سے پہلے لام مقدر ہے بچا اس کے کہ بھول جائے ان دو عورتوں میں سے ایک تو یاد دلائے گی ایک ان کی دوسرے کو ایک دوسرے کو یاد دلائیں گی عورتیں ولا یا بشہدا حکم نمبر کتنی جی پانچ اور نہ انکار کریں گوا اذا گواہ جب کہ بلائے جائیں انکار نہیں کرنا چاہیے ان کو حکم نمبر پانچ لکھا ہے ولا تسامو اب تتیما ہے یہ تتیما حکم اول پہلا حکم کیا تھا کہ جب معاملہ کرو تو کیا کرنا چاہیے فخ ابو لکھنا چاہیے نا اس پہلے حکم کا تتیمہ ہے تتیمہ حکم اول اور نہ اکتاؤ تم تصم کا منع نہ اکتاؤ تم اس سے کہ لکھو اس معاملے کو چاہے وہ چھوٹا معاملہ ہو دین کا یا کیا ہو بڑا ہو آجالے اپنی ال تک ظالکم اکثر تو کتابت کے فوائد کتابت کے فوائد اقساط و عند اللہ فائدہ نمبر ایک یہ لکھنا جو ہے نا اکسات و عند اللہ ہے انصاف کو زیادہ قائم رکھنے والا اقساط و عند اللہ کا مانا انصاف کو زیادہ قائم رکھنے والا ہے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 اور شہادت کو زیادہ مضبوط کرنے والا ہے لکھا ہوا تو دکھاؤ نا جس پہ ہم نے کہا کر دیے تھے دستخط کر دیے تو ٹھیک دیں گے بھولے بھولے گا نہیں اور شہادت کو زیادہ درست رکھنے والا ہے گواہوں کو آسانی ہوگی بعدنا اللہ ترتاب نمبر کتنی تین اور زیادہ قریب ہے اس کے کہ نہ شک میں پڑھو تم کیونکہ لکھی ہوئی چیز میں معاملہ بالکل ٹھیک ٹھاک صاف ہوتا ہے لکھا ہوا نا تو شک ہوتا ہے یار کیا پتا کتنی پیسے تھے کتنی نہیں تھے ایسے مغالطہ ہو جاتا ہے اب آگے فرماتے میں تو اللہ تجارہ یہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ لکھا اس وقت جاتا ہے جب معاملہ کہ اس کا ادھار کا اگر تجارت کیا ہو دست بہ دست ہو تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھو اللہ تکونا مگر یہ کہ ہو تجارت تکونہ میں ہی ضمیر لوٹے گا تجارت کی طرف مگر یہ کہو تجارت ایسی تجارت جو دست بدست ہے آج رو نا دست بدست کہ پھیرتے ہو اس کو درمیان اپنے پھیرنے کا من یہی ہے کہ دس ہزار روپیہ لے لو جی فلان چیز مجھ کو دے دو پل نہیں اوپر تمہارے گناہ یہ کہ نہ لکھ اس کو بآشے تباہ چوتھے حکم کا تتیمہ ہے چوتھا حکم کیا لکھوایا تھا ہم نے جی وسطی شہد و شہیدین مرالم لکھوایا تھا کہ دو گواہ بناؤ چوتھا حکم یہ اس کا تتیمہ ہے اور گواہ کرو جم تمام تم جب معاملہ کرو تم ولا یزارا کاتے ولا شہید یہ لکھو تتیمہ حکم نمبر دو و پانچ تتیمہ حکم نمبر دو و پانچ حکم نمبر دو یہ تھا کہ بھلا یا باتب با و نہیں یک تو اور حکم نمبر پانچ یہ تھا ولا یا بشہدا نہ کاتب کتابت سے انکار کرے نہ گواہ گواہی سے کیا کرے انکار کرے وہ دو تھا یہ پانچ ان دونوں کا تتیمہ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 اور, رو اللہ سے اور سکھاتے ہیں تم کو اللہ تعالیٰ آقا مفیدہ واللہ وطنی شہد علیہ شہید اسلام ڈانٹ کوم اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف ردھیانمی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی موائز خالق و کلی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق مرحبا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 ڈبلیو